بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه نجوم الهدى قاده التقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہم اغفر لنا ورحمنا ومشائخنا ووفقنا لما تحب و من القول والعمل و جنبنا الفواحش والمعاصی والخطايا والزلل اللہم اثرنا و لا توثر علینا اللہم اعطنا و لا تحرمنا اللہم اكرمنا و لا تهننا اللہم ارضنا عنکا و ارضا اصلح لنا شأننا كله لا الہ الا انت اما بعد وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه قال باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى قال أبو عبد الله رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث أن لا تمسح الجبهة في الصلاة حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيا عن نبي سلامة قال سألت وبا سعيدا من خدرية رضي الله عنه قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس جدو فلم یہ باب اس شخص کے بیان میں جو نماز سے فارغ ہو کر اپنی پیشانی اور ناک کو نہ پونچھے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے امام بخاری رحم اللہ کہتے ہیں حمیدی اس حدیث سے استعلال کرتے تھے کہ نماز میں پیشانی کو ہاتھ سے صاف نہیں کرنا چاہیے ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا حتیٰ کہ مٹی کا اثر حضور کی پیشانی مبارک پر نظر آیا بات تو چل رہی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے نماز پڑھوائی تقبیر تحریمہ سے لے کر کے یہاں سلام پھیرنے تک تقریباً پندرہ صفحے ہیں جو بخاری نے نماز کی کیفیت سے متعلق باندھے ہیں اب نماز سے فارغ ہو رہے ہیں تو اس کے کچھ ملحقات جو ہیں اور متعلق مسائل بیان کر رہے ہیں ویسے آگے جانے سے پہلے ایک بات تو یہ کہ الحمدللہ للہ ویکینڈ میں ہمارا جلسہ رہا ختم بخاری شریف انٹرنیٹ کے اوپر لائیو اس کو نشر کیا ساری دنیا میں سنا سب نے بمبئی میں احمد میں سورت میں نرولی میں اور کینیڈا میں اور ماشاء لوگوں نے بہت انجوائے کیا ناتیہ جلسہ تھا آپ حضرات بھی سن سکتے ہیں ابھی ہے انٹرنیٹ پر صرف جائیے انٹر ڈیش اسلام ڈاٹ آرگ تو اس کے اوپر آپ جائیں گے تو کل کا وہ جو کانفرنس ہے ویک اینڈ کا پورا ختم بخاری بھی ہے دعا بھی ہے اس میں سندے کی اور سٹرڈے کا اس میں وہ ہے اپنا سارا یہ ناتیا کانفرنس اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ جنید جمشید نے ناتیں پڑھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اور نات خان پہلے سیشن میں تھے انہوں نے پڑھی پھر سیکنڈ سیشن میں جو پہلا سیشن ہوا دو سے چار تک پھر چار بجے بچوں کو ذرا چائے ناشتہ کھلنے فٹ بال بال کا ٹائم دیا اور اس کے بعد پانچ بجے دوسرے سیشن میں سب آ گئے تو دوسری نشست میں لیسٹر جامع نشید گروپ آیا ہوا تھا انہوں نے قصیدہ بردہ پڑھی اور کچھ نعتیں پڑھی پھر آئے جناب قاری حنیف رام پوری انہوں نے تو پورا خیمہ ہلا دیا آپ سنیے اس میں مزے آئیں گے آپ کو پورے مجمے کو جھنجھوڑ دیے انہوں نے نائنٹی ایٹ میں ان کو پاکستان میں یہ حکومت کی طرف سے ناک پڑھنے کا صدارتی ایوارڈ ملا تھا تو اتنے زبردست وہ نعت خواہ ہیں اور ماشاء اللہ بہت عجیب آواز بھی ان کی بہت پیاری ہے انہوں نے مختصر چند نعتیں پڑھی پندرہ بیس منٹ کہاں گزر گئی پتا بھی نہیں چلا اور ان بیس منٹ میں مسلسل پڑھتے گئے پڑھاتے گئے ایک دفعہ بھی ان کی آواز پھٹی نہیں اتنی پیاری آواز اور وہ اکیلے نہیں پڑھتے ہیں مجمہ سے بھی پڑھواتے ہیں پڑھو تو مجمع بھی ان کے ساتھ ساتھ پڑھتا ہے تو بہت اس نے لطفایا اس کا جو اصل مزہ جو تھا وہ تو لائیو وہاں بیٹھ کر سننے میں تھا۔ میں نے یہاں کر کے خود بھی پھر انٹرنیٹ پر سنا لیکن اس میں لطف لذت ہے لیکن وہ جو لائیو ہے اس میں وہ وہ بات یہاں کچھ اور ہی ہے وہاں کیفیت کچھ اور ہی ہوتی ہے اور ہم بھی جھومنے لگتے ہیں۔ وہ میرے ایک دوست کہتے ہیں مولے صاحب آپ کو میں نے کبھی اتنا جھومتے نہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو نادھی ہے سیدی کے بیٹے بیٹے جھومتے ہی رہو اس کو اور ان کے ساتھ مل کر کے پڑھتے ہی جاؤ۔ تو آپ سنیے اس پر انشاءاللہ شاء آپ کو بہت مزے آئیں گے interislam.org اور اس کو ہمارے تفسیر رحیمی کے ساتھ لنک کیا تھا وہاں بھی سن سکتے ہیں اور تفسیر رحیمی پر آپ ایک اور بیان بھی سن سکتے ہیں انگلش میں شب برات کا پچھلے ہفتے جو ہماری تفسیر ہوئی جمعرات کو اس میں ریکارڈنگ کیا ہے شب برات کا بیان تو آپ گھر پر بیٹھ کر کے اس میں جائیے احمد سے ہم میں کہوں گا ذرا اس کو فرنٹ پیج پہ لے آئیے بک پیج کے اوپر ہے. تو اس کو ذرا کر دینا یہ ماشاءاللہ احمد کو اللہ جزائ خیر دی ہمارا دوست ہے تفسیر رحیمی پر بہت محنت کرتا ہے اللہ اس کو نیک بیوی بی نصیب کرے اس کی جائز مرادیں پوری کرے آمین تو یہ ماشاءاللہ بہت محنت کرتا ہے تو اس میں جو ہے یہ میرے پاس میں کچھ کارڈ بھی لائے ہوں جو تم کو دوں گا جس کو چاہیے یہ لے جاؤ یہ ہمارے تفسیر کے کارڈ ہیں بھائی جتنے ہیں دے دو جتنے تقسیم کر لو لا الہ الا اللہ ہاں جی تھوڑے بہت دے دو سب کو تو انشاءاللہ آپ اس پر جائیں گے تو شب کا انگلش میں بیان سننے کو ملے گا انشاءاللہ اللہ تو جوان بھی گھر پر بیٹھ کر سنے انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ اور بھی اس میں سمجھئے قاری عبد کی 1958 کی قرآ ہے جو مکہ میں پڑی تھی انہوں نے وہ سور رحمان ہے سورہ نبا ہے اور اس کے اخیر میں قاری عبد کی دعا بھی ہے وہ شاید دعا قاری باشد کی کسی نے نہیں سنی ہوگی اس میں دعا بھی ہے بہت لمبی دعا ہے 5 سات منٹ دس منٹ کی اور ماشاء بہت جامع دعا مانگتے ہیں وہ تو اس لیے وہ بھی آپ کو ان شاء اللہ اس میں سننے کو ملے گی تو اس کو وزٹ کیجیے بہت فائدہ ہوگا ان شاء اللہ یہ ہماری ویب سائٹ کو شروع کیے ہوئے تین سال ہو گئے کہاں تین سال گزرے کچھ پتا بھی نہیں چلا اس کو شروع کرنے کے کچھ مدت بعد ہم نے پوچھا تھا چار چھ مہینے بعد رمضان بعد تو اس وقت پتہ چلا تھا اس وقت ابھی تو معلوم نہیں اس وقت تقریباً پچاس ہزار کو وزٹ کیا تھا. اور دنیا بھر میں دور دور میں ایسے ملک جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہے کوئی انٹرنیٹ کی برکت سے دنیا جو ہے وہ چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے اتنا چھوٹا سا گاؤں ہے پوری دنیا اتنا بڑا بال اور ایک چھوٹی ویلیج ہو گئی ہے کیونکہ کوئی کہاں بیٹھا کوئی جاپان میں کوئی آسٹریلیا میں کوئی برنا میں بھی کوئی دیکھتا ہے ہماری ویب سائٹ کو سنتا ہے اور کہیں اس میں اس میں, اس میں امریکہ کے کونے میں کینیڈا میں یوروپ میں سعودی میں اور ایسی ایسی جگہوں پر جہاں ہم نے نام بھی نہیں سنے ہیں خود انگلینڈ میں بھی ایسے ایسے ٹاؤن کہ جن ٹاؤنوں کے نام ہم نہیں جانتے لیکن وہ جاتے ہیں اس کے اوپر دیکھتے ہیں ان کو فائدہ ہوتا ہے تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ اچھا ہے کسی کو دینی رہنمائی ہو تو حضور نے تو تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہے خیر اللقم ان دنیا کہ دنیا ومافیہ سے بہتر یہ ہے کہ تمہارے ذریعے ایک شخص کو ہدایت مل جائے ہدایت کی معنی یہ بھی کہ کوئی کافر تمہارے ذریعے مسلمان ہو جائے اور ہدایت کی معنی یہ بھی کہ کوئی گنہگار تمہارے ذریعے فرما بردار بن جائے یہ بھی ہدایت ہے تو اگر کسی کو اللہ ہمارے ذریعے ہدایت دے دے تو ہمارے لیے ہمارے پاس تو کوئی نیک عمل ہے نہیں اللہ پاک کسی اور کے نیک عمل کو ہمارے ذریعے نجات بنا دے یہ سمجھیے کہ اللہ کی ذات سے کچھ باعید نہیں ہے بہرحال الحمد جلسہ بہت اچھا رہا حضرت نے بخاری شریف کا ختم کروایا اس میں حضرت نے کہ یہاں پر جو بیان کیا تھا زکریا میں سٹرڈے دیکھو وہ تو تھا رحمت کا بیان کہ ان رحمتی سبقت غذبی کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے کچھ حضرت نے بیان کیا ہے کہ رحمت کا یہ اثر اور وہ اثر ہمیں تو بعد میں پتہ چلا اور وہاں کرن منسٹر میں جو بیان کیا وہ غذب اور جلال والا بیان کیا کہ امام بخاری نے کتاب و رد الجہمیہ اخیر میں منعقد کی جس میں فرق باطلہ پر رد کیا کہ باطل فرقی جو ہوتے ہیں ان پر رد کرنا ضروری ہے کوئی صوفیانہ باد کوئی دعا کوئی ایسی نی... بات نہیں کی بلکہ رد الجہمی اس زمانے میں فرقے تھے بدتی فرقے تھے جو نئی نئی بدہات نکالتے تھے جہمیہ مرجیہ اور کررامیہ اور اس طرح سے معتزلہ اور روافض اور خوارج تو یہ ان فرقوں نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچایا تو امام بخاری نے وہ سارا نقصان دیکھا تھا اور امام بخاری نے دیکھا تھا امام احمد بن حنبل ان کے استاد ہیں اور ان فرقوں نے امام احمد کو کتنا ستایا کتنا مارا پیٹا کوڑے لہو لوہان جیل اور یہ حالات تو اس، اس، یہ سب مناظر امام بخاری کے سامنے تھے تو ان کو غصہ تھا ان فرقوں کے اوپر تو حضرت نے پھر اس پہ سمجھیے کہ اس پوائنٹ کو لے کر یہ اس کو بیان کیا کہ غصہ ہو تو اللہ کے دین کے لیے ہو اپنی ذات کے لیے نہ ہو کوئی میرا نقصان کر دے مجھے گالی دے دے مجھے تھپڑ مار دے مجھے مکہ مار دے میرا کوئی ذاتی نقصان ہو تو کوئی نہیں دل, دل, دل جانے دو بھائی معاف کرو اس کو لیکن دین کا کوئی نقصان کرے کوئی قوم کو خراب کرے عقیدے کو خراب کرے عمل کو خراب کرے اسلام کو نقصان پہنچائے صحابہ کو گالیاں دے حضور کو گالیاں دے اور اسلاف کو گالیاں دے تو وہاں پھر ہم آستین چڑھائیں گے تو کیا خیر ہے؟ دین میں کوئی بگاڑ نہیں ہونا چاہیے کوئی قادیانی کوئی راضی کوئی جمع سمجھیے کہ ختم نبوت پر اعتراض کرنے والا کوئی ایسی بات کرے تو وہاں ہم صوفی نہیں بنیں گے وہاں اس کو چائے نہیں پلائیں گے وہاں تو اس کو دو تھپڑ دیں گے کہ خبردار جو آئندہ ایسی بات کی دو تو دینی امور میں غصہ کرنا یہ بھی سنت نبویہ ہے اور کرنا پڑے گا وہاں جو ہے خاموش نہیں بیٹھا کرتے تو امام بخار رحمتہ اللہ علیہ نے کتاب الرد عد الجحمیہ جو مناقض فرمائی وہ اسی لیے کہ یہ بتانے کے لیے کہ دین کے لیے غصہ کرنا یہ بھی ایک سنت ہے اور اس کے لیے امام بخار نے یہ کیا ہے بہن حال تو حضرت نے اس پوائنٹ پر پھرا ایک گھنٹہ حضرت نے بیان کیا کس سے قصے سنائے ایک تو تفیم القرآن اور اس کے مصنف پر رد کیا کہ وہ اس نے کس طرح سے صحابہ کے بارے میں بدگمانی لوگوں کے دماغ میں گھسا دی اور پھر اس سلسلے میں اور جو سمجھیے مجاہدات لوگوں کو ہوئے ختم نبوت کے لیے بہت سے حضرات کو جیل میں جانا پڑا 53 کی تحریک میں اور اس میں حضرت نے وہ واقعہ سنا ہے مولانا عبد الطیف صاحب تشریف لائے تھے تو وہ سناتے تھے کہ ہم جب وہ جیل میں تھے تو بڑے بڑے وہ کہتے ہیں میں جیل میں گیا مجھے بھی لے گئے اس تحریک میں جلوس میں نکلنے کی وجہ سے اور اعلان کرنے کی وجہ سے اور بیان کرنے کی وجہ سے تو ہم بھی جیل میں گئے وہاں بہت سے علماء تھے تو حضرت نے فرمایا ایک 14 سالہ بچہ کو ہے تو اس کو سپرنٹنڈنٹ نے کہا جیل والے نے کہ تجھے کیوں جیل میں لایا گیا اس نے کہا اس لیے کہ میں جلوس میں میں صرف نارا لگا رہا تھا ختم نبوت जिंदाबाद تو پولیس نے پکڑ لیا تو اس نے کہا اچھا تو اب نارا لگائے گا میں کہاں لگاؤں گا کہ لگا تو اس نے لگایا ختم نبوت زندہ تو انڈیا نے تھپڑ لگائی اس نے جو ہے تو پھر تھپڑ لگائی اس نے اس نے وہ دیا اس کو الٹا لٹکاؤ تو اس کو پاؤں سے باندھ کر کے اوپر لٹکایا گیا وہ بچہ اوپر الٹا لٹکا ہوا ہے اور نارے لگائے جا رہے ہیں ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ باد اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے اس کو کوڑے پڑ رہے ہیں حضرت مولانا چودہ اور کتنی استقامت والا ہے اور سمجھئے یہ کہ نہیں جو بات ہے اس کے لیے تو قربانی دینی پڑے گی فرق باطلہ کے غد اور اس کے مقابلے میں یہ تو چھوٹے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کے لیے تو قربانی دینا ضروری ہے تو یہ حضرت نے اس طرح کے کچھ واقعات وہاں سنائے کچھ اپنے علماء کے کہ امام احمد کو کس طرح کوڑے پڑے بوئی تھی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا یہ سب حضرت نے وہاں سنایا بہت اچھا پروگرام رہا اور سمجھیے کہ اللہ پاک حضرت کی زندگی میں دے حفاظت فرمائے اور مدرسے کی خدمات کو قبول فرمائے بہرحال یہ سمجھیے کہ رہا ہمارے بھی اس میں بیان کرنا تھا ہم تو کیا بیان کرتے ہم نے تو سیدھی سادی بات کی میں نے چونکہ ترمیزی شریف پوری کرانی تھی اور ترمیزی شریف میں میرے جو آخری ابواب تھے وہ ابواب اللباس تھے تو صرف اتنا بیان کیا کہ سنت لباس کون سا ہے آج کل لوگ جو ہیں سنت لباس کے علاوہ دوسرے لباس کو کہتے ہیں کہ پہنو اور کہتے ہیں یہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ یونیورسٹی کالج کے اندر مصر سے جارڈن سے لبنان سے سیریا سے ایسے شیوخ کو بلاتے ہیں جن کی داڑیاں بھی نہیں ہوتی شرٹ پٹلون پہنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر وہ جوانوں میں بیان کر کے جاتے ہیں کہ یہ لباس کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے وہ تو اس زمانے کا کسٹم تھا اس لیے پہنتے تھے اس لیے اس کو پہننے پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دل میں اسلام ہونا چاہیے دل میں ہو تو سب کافی ہے جسم کے اوپر کپڑے شپڑے کچھ بھی پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا تو ہم نے اس کو کہا کہ نہیں بھائی قرآن شریف میں اللہ نے کہا لباس کے لیے اللہ نے پورا ایک رکو نازل کیا یا بلیاد علیہ لباس کم وریشا وہ لباس تقوا ظالم یزکر والا لباس سب سے اچھا لباس ہے بتاؤ تقوا والا لباس کون سا ہے ٹائٹ جینس جس میں سطر کی شیپ دکھائی دے جی اور ہاف سلیو کے ٹی شرٹ اور وہ سمجھئے سوٹ بوٹ ٹائی یہ تکوا والا لباس ہے اللہ کہ تکوا والا لباس اچھا لباس ہے تکوا والا لباس وہی ہے جو مستقین پہنتے ہیں اور متقین اور سلحہ کا لباس کون سا ہے یہ جب ہے حضور تمام متقیوں کے سردار ہیں سب سے زیادہ تخوا حضور میں ہے اور حضور کا لباس کیا تھا قمیص حضور کو بہت پسند تھا حضور کی قمیص مبارک آدھی پنڈلی تک تھی ہم لوگ تو یہ جب نیچے لٹکاتے ہیں جائز ہے حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی لنگی جو ہے آدھی پنڈلی تک ہونی چاہیے یہ مستحب ہے اور اس سے نیچے اس کو لے جانا ہو تو جائز ہے لیکن جواز جو ہے تخنوں تک ہے تخنے سے نیچے تو اس کے لیے کوئی جواز نہیں فرمایا فلاح کلیل اظہار فی القابی کہ تخنوں کو اظہار کا کوئی حق نہیں تو پائجامہ تخنا پائجامہ لنگی توپ صوب عربی جب تخنوں سے نیچے نہیں جانا چاہیے کوئی بھی کپڑا لنگی بھی نہیں پائجامہ بھی نہیں ٹراؤزر بھی نہیں جبا بھی نہیں تخنے سے نیچے گیا تو جہنم میں جائے گا جہنم میں جائے گا تخنہ جہنم میں جائے گا یعنی کیا مطلب تخنے والا جہنم میں جائے گا کپاؤ کاٹ کر اللہ جہنم میں پھینکیں گے اس کو ہی جہنم میں ڈالیں گے تو یہ وہ آدمی جو جس کی یہ عادت پڑی ہوئی ہے نیچے لٹکانے کی ہو جائے گا جہنم میں اس لیے حضور نے اس کی بڑی تحقید فرمائی. ایک حدیث میں تو فرمایا لائقہ میں لٹکے ہوئے ہوں اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتے نماز قبول نہیں ہوگی اس کی بعض لوگ ایسا کرتے ہیں نماز کے لیے آ کر کے اس کو چڑھا دیتے چلو اچھا ہے نماز کے لیے چڑھائیں لیکن صرف نماز کے لیے نہ چڑھائے نماز کے بعد گھر جا کر اس کو کاٹنے اور اس کو ٹھیک کرنے. ڈلیبریٹلی اس کو ایسا بنوانا یا ایسے پائجامے خریدنا کہ جو نیچے لٹکتے ہی رہے و ویر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے آپ جب بنوا رہے ہیں کپڑا خرید رہے ہیں تو رائٹ right سائز کا خریدیں اور سمجھیے کہ تخنے سے اوپر کا پائجامہ خریدیں اس سے اوپر کا جب پہنے اپنے جب کی سائز معلوم کریں کہ ہماری جب کی سائز 55 ہے تو 55 نمبر کا جب پہنے 57 کا کیوں پہنے 58 ایٹ کا کیوں پہنے کہ وہ لٹکتا رہے نہیں جو سائز ہے ففٹی فور ہے 55. وہ پہنے تو اپنی سائز کے حساب سے جب لیں اور پائجامہ لیں نہ لٹکائیں یہ سب سے پہلی چیز تو سنت لباس ہو اور اس سلسلے میں کمیز جو ہے حضور کو بہت پسند تھا پائجامہ حضور نے خریدا ہے پہنا ہے ویسے عام لباس حضور کا تہبند اور چادر تھی کیونکہ وہاں عمومی لباس یہ تھا اور جیسے ہم احرام میں پہنتے ہیں تو حضور کو جو چادر مل جاتی تھی پہن لیتے تھے اور لباس کے بارے میں حضور فصی نہیں تھے تکلف نہیں کرتے تھے نہ تو سمجھیے کہ بہت اعلیٰ شاندار لباس پہنتے نہ ایک دم سمجھیے کہ پھٹا ہوا لباس پہنتے بلکہ حضور کا لباس اچھا اور سادگی والا جو مل جاتا پہن لیتے کبھی کبھی حضور نے مہنگا لباس بھی پہنا ہے اور کبھی سستا کپڑا بھی پہنا ہے یہ دونوں طرح کے لباس حضور چونکہ اس حسنا تو حضور امیر اور غریب اور خوش مزاج اور بےچارے غریب مسکین دونوں کے لیے اسوہ ہیں اور نمونہ اور رول ماڈل ہیں تو حضور نے ہر طرح کا لباس پہنا ہے تو یہ اس میں سمجھایا پھر ہم نے اس کا نے اس میں تین ٹاپک بیان کیے ایک تو یہی کہ پائجامہ کے نہ لٹکائیں دوسرا ٹوپی اور تیسرا امامہ ہم نے کہا ٹوپی پہنو لوگ کہتے ہیں ننگے سر گھومو ننگے سر گھمنہ سنت نہیں ٹوپی پہننا سنت ہے ٹوپی کے لیے ہمارے پاس ایک درجن روایات ہیں وہ روایات سنائیں ان میں بعض ضعیف روایت بھی ہیں لیکن بہت سی ضعیف روایات مل کر کے مضمون پختہ ہو جاتا ہے تو وہ روایتیں بیان کی ہم نے اور کہا کہ ابو شیخ کی روایت ہے طبرانی کی روایت ہے حضور کے پاس تین ٹوپیاں تھیں ایک سفید کلر کی تھی ایک سیاہ کلر کی تھی اور ایک کان والی ٹوپی تھی جو لڑائی میں پہنتے تھے کہ جو وہ خوت جو ہوتا ہے اس کے نیچے وہ کان والی ٹوپی پہنتے جسے کان ڈھک جاتے اور اس کے اوپر وہ لوہے کی ٹوپی پہن لیتے تھے تو یہ حضور کے پاس ٹوپیاں تھیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور کبھی کبھی ٹوپی کے اوپر امامہ پہنتے تھے اور کبھی اماما کے بغیر ٹوپی پہن لیتے تھے اور بعض مرتبہ ٹوپی سامنے نہ ہوتی تو صرف امام بھی لپیٹ لیتے تھے یہ تینوں طریقے حضور سے منقول ہیں تو حضور کی عادت شریف سر مبارک کو ڈھانکنے کی تھی اور سمجھیے کہ یہ مصنون لباس ہے سنت سمجھ کر اور پگڑی پہننا سنت ہے پگڑی کے لیے ہمارے پاس ایک سمجھیے کہ نصف درجن سے زیادہ روایت جلدی جلدی ہم نے نوٹ کی ملا قاری رحمتہ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے المقالت العذبہ فی المامتی میٹھا مقالہ امامہ اور شملہ کے بارے میں تو یہ شملہ بھی چھوڑنا یہ بھی سنت ہے اور سمجھیے امامہ مناسب سائز کا ہو اور امام کے لیے کیا کیا حدیثیں ہیں بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک حضور نے فرمایا ہے کہ الاما تیجان العرب اور آگے فرمایا ایک روایت میں کہ فیزا ورب امہ کہ جب عرب, عرب اپنا امامہ چھوڑ دیں گے تو اپنی عزت کو ختم کر دیں گے کتنی اونچی بات کری حضور نے اور آج ہم دیکھتے ہیں عرب نے امامہ چھوڑ دیا ہے اور وہ لال رومال اور اس پر گول رنگ پہننے کی سنت بنا لی ہے مجھے بتاؤ یہ کون سی سنت ہے یہ بدت ہے تمہاری یہ بدت ہے حضور نے کبھی اس طرح کا لال رومال اور اس پر گول رنگ نہیں باندھی ہے میں نے کہا مولانا محمد سندی صاحب وہاں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے قرآن شریف پڑھ رہے تھے کالی پگڑی باندھے ہوئے تھے ایک عرب پاس آ گیا اور بیٹھ کر ان کو نصیحتیں کرنے لگا کہ تم نے کیا امامہ باندھ رکھا ہے چھوڑو اس کو امامہ نہ باندھو یہ وہ سنتے رہے سنتے رہے اس کو کہا بھائی حدیث میں ہے نہیں کچھ نہیں وہ سب ایسی حدیثیں ہیں تو مولانا کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جیب سے وہ ریال کی نوٹ نکالی تو اس نوٹ کے اوپر فوٹو تھا وہ کنگ فہد کا اور اس میں وہ رومال بندھا ہوا ہے اس پر گولڈ رنگ ہے میں نے کہا یہ کیا ہے کہ یہ تو شاہ صاحب کا فوٹو ہے اچھا جی تو شاہ صاحب کا فوٹو ہے تو یہ کون سی سنت ہے کون سی حدیث میں ہے ایسا پہن تم کیوں یہ پہنتے ہو تو چپ نے کہا یار بات تو صحیح ہے تیری. تو یہ حضور نے کہا کہ اماما جو ہے وہ عرب کا کاؤن ہے جب وہ اس کو اتار دیں گے تو اپنی عزت کو اتار دیں گے اور یہی ہو رہا ہے تو اماما تو نبی کی سنت ہے صحابہ کی سنت ہے ترمیزی شمائل ترمیزی میں سات حدیثیں ہیں حضور کے امامے کے لیے صا کہتے ہیں میں نے حضور کو جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے سنا اور آپ کے سر پر سیاح امامہ تھا آپ سے زیادہ حسین انسان میں نے کوئی نہیں دیکھا صاحبی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ شریف میں جب داخل ہوئے تو سیاح امام باندھے ہوئے تھے اور روایتیں لیتے جاؤ بلکہ اس سے آگے کہوں عبدالرحمٰن اب نے اوف کہتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھ سے خود مجھ کو امامہ پہنایا اور اس کے دو شملے چھوڑے ایک پیچھے اور ایک جو وہ دائیں طرف اور اس سے آگے حضور نے فرمایا غز بدر میں پانچ ہزار فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے نیچے اترے اور سب کے سب ویسا امامہ پہنے ہوئے تھے جیسا زبیر نے پہنا ہے کتنے فرشتے امامہ پہن کر آئے تھے پانچ ہزار فرشتے امامہ پہن کر آئے تھے اور سب نے کیسا امامہ پہنا تھا جیسے زبیر بن عوام نے پہنا ہے اور زبیر بن عوام نے اس دن کریم کلر کا امامہ پہنے ہوئے تھے سفیدی اور یلو کے بیچ میں کریم کلر ہے وہ امامہ پہنے ہوئے تھے تو یہ سمجھئے کہ ہے اور امامہ کے بارے میں حدیث وارد ہوئی ارشاد فرمایا جب کوئی امامہ باندھتا ہے تو ہر لپیٹنے پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے اور جب اتارتا ہے تو ہر اتارنے پر اس کا ایک گناہ مٹایا جاتا ہے ایک حدیث میں فرمایا دو رکعت امامے کے ساتھ پڑھی جائیں یہ بغیر امام کی ستر رکعت سے افضل ہے دو رکعت امام کے ساتھ بغیر امام کی ستر رکعت سے افضل ہے یہ ساری حدیثیں مولان قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں المقادۃ العزبہ میں نقل کی ہیں کوئی طبرانی کے حوالے سے ہے کوئی فردوس دوست کے حوالے سے ہے کوئی کس کتاب کے حوالے سے ہے لیکن ساری حدیث ہے لیکن آج کل یہ بعض نادان جو ہیں اس سے اتنے غافل ہیں جیسے وہ عرب آ کر مولانا سندھی کو نصیحت کرنے لگا بس اسی طرح سمجھیے کہ یہ ہمارے یہاں ڈاکٹر فاروق ہیں پہلے مینکر میں رہتے تھے یہ مینچیسٹر میں گریجویٹ ہوئے ہیں اب تو سرجن بن گئے ہیں تو جب یہ سٹڈی کرتے تھے مینچیسٹر میں تو یہ کہتے ہیں کہ میں وہ امامہ پہنتا ہوں کبھی کبھی تو جمعہ کا دن تھا تو جلدی جلدی وہ کالج میں اس سے لے کر میں اپنے تھیلے میں امامہ لے گیا تھا میں نے امامہ جلدی جلدی وزو کیا امامہ بنتا ہوا وہ پریئر روم میں داخل ہوا تو جیسے ہی پرئر روم میں داخل ہوا تو وہاں کچھ ارب لڑکے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ مجھ کو دیکھ کر ہنسنے لگے میں نے جی یہ اتنے جاہل ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ ان کی جہالت کی حد ہو گئی ہے تو یہ سمجھئے کہ یہ ساری حدیث ہیں اماما کی میں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے نبی کی سنت کو سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق دے اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے امامہ بہت ثواب ہے اس کو ثواب کی نیت سے پہنیے سنت کی نیت سے پہنیے تو بہرحال یہ ہم نے کچھ لباس کے سلسلے میں بہت مختصر ٹائم تھا میرے پاس انہوں نے مجھ کو پچیس منٹ دی تھی اب پچیس منٹ میں آدمی کتنا بیان کرے گا یا سمجھیے کہ جلدی جلدی لپیٹ کر کے تھوڑا سا مضمون حدیث حدیث ہے کیونکہ طلبہ بیٹھے ہیں وہ درس درس ہے تو درس کے حساب سے ذرا وہاں بولنا پڑتا ہے یہاں آپ کے سامنے تو ہم دل کھول کر بات کرتے ہیں یہاں بولنے میں سمجھئے کوئی رکاوٹ نہیں روک ٹوک نہیں ہے تو اس لیے یہاں بول دیتے ہیں اچھی طرح کھل کر اور وہاں پر جو ہے وہ درس کی حیثیت سے بولنا پڑا تاکہ طلبہ نوٹ بھی کر سکیں اور لکھ بھی سکیں اس کو بہرحال اس طرح الحمد جلسہ جو ہے بہت اچھا رہا اللہ با قبول فرمائے آگے سمجھیے کہ یہاں جو ہمارا ہے یہ تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں ویسے یہ بھی میں کہہ دوں کل کا ہمارا وہ جو درس ہے رحمان والا وہ کینسل ہوگا جنہیں جمشید صاحب کا شریف لا رہے ہیں طیبہ میں اور وہاں آسل بعد ان کا نشید پروگرام ہے تو اس میں شرکت کرنی ہے مجھے بھی بلایا ہے وہاں پر تو وہاں جانا ہے اس لیے جو حضرات وہاں آتے ہیں تو کل کا پروگرام ہے وہ کینسل ہوگا خیر آگے چلیے آج کا سبق باب منلم یم سہ انفہو حتا صلاح سلام سے فارغ ہونے کے بعد جو آدمی اپنی پیشانی اور ناک کو نہ پوچھے میں نے سلام سے فارغ ہونے کا لفظ پتہ نہیں کیوں کہہ دیا امام بخار مطلق کہہ رہے ہیں جو آدمی نماز کے اندر اپنی پیشانی اور ناک کو نہ پوچھے یہاں تک کہ نماز پوری کر لے اور نماز سے فارغ ہو جائے مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہم تو یہاں کارپیٹ پر پڑھتے ہیں لیکن بعض دفعہ مٹی پر پڑھنا پڑتا ہے روڈ پہ پڑھنا پڑتا ہے حج میں عمرے میں مینا رفات میں یا کوئی اور موقع ہے اور ویسے ہی گراؤنڈ پر نماز پڑھیں تو پیشانی پر مٹی حتی کہ صرف مٹی نہیں اگر کیچڑ کاڈو مد لگ گیا ہو تو اس کو بھی صاف نہیں کرنا چاہیے یہاں تک کے نماز سے فارغ ہو جائیں نماز سے فارغ ہونے کے بعد بے شک آپ صاف کر لیں لیکن نماز کے دوران بار بار ہر سدے کے اوپر آپ صاف کریں ہر سدے پر صاف کریں تو پوری نماز میں جتنے سدے کریں گے اتنی دفعہ آپ صاف کرتے جائیں گے تو یہ تو بہت زیادہ حرکتیں ہو جائیں گی تو رہنے دیں اس کو اور جب نماز فارغ ہو جائے اس کے بعد پوچھ لیں اس کو صاف کر سکتے ہیں آپ بلکہ اس کے بعد بھی تھوڑی دیر رہنے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو امام بخاری یہاں پر بیان فرما رہے ہیں علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس پر محمول ہے کہ جب وہ مٹی وہ کیچڑ کاڈو تھوڑا ہو اور اس پر سجدے کے لیے پیشانی جم کر کے ہم رکھ سکتے ہوں اگر وہاں پانی ہو بہت زیادہ کیچڑ ہو اور پیشانی جم کر نہ رکھ سکتے ہو تو پھر وہاں تو نماز پڑھنی پڑھنا بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ نماز کی صحت کے لیے کسی جس پر سجدہ کریں اس کا ذرا سمجھیے کہ سخت ہونا ہارڈ ہونا ضروری ہے تاکہ پیشانی اس پر جم سکے اسی لیے اگر وہ بہت سافٹ میٹرس پر یا اسپنج کے اوپر سدا کرے اور اس, کا, اس کا سر صحیح نہ لگ رہا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی وہ ایسا سخت وہ چیز ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر سجدہ ہو سکے اور پیشانی کو ٹیک دے سکے تو ایسی صورت میں اگر کوئی ایسی مصیبت میں فسا ہوا ہے اور سمجھئے ہر طرف کیچڑ ہی کیچڑ ہے اور نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ہے تو وہ کیا کرے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یومی ایمان کہ وہیں پر بیٹھا بیٹھا اشارے سے نماز پڑھ لے سدا نہ کرے ابن حبیب مالکی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کو اخیر وقت تک موخر کرے چلتا رہے ڈھونڈے کوئی جگہ اور چلتے چلتے جب اخیر وقت ہو جائے تو پھر اس کے لیے سمجھئے کہ اجازت ہوگی کہ وہ اشارے سے نماز پڑھ لے لیکن امام علامہ عینی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے یہاں تو یہ کہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے سجدہ کر لے کسی طرح اور سجدے کے ذریعے سے اس کو اپنی نماز کر لے کیونکہ سجدہ کرنا ضروری ہے اور یہ کوئی عذر نہیں کہ وہ جگہ نہیں مل رہی اسی کے اندر سجدہ کر کے نماز پڑھ لے ہوئے تو اس کی نماز کو مجبوری کی وجہ سے صحیح سمجھ لیا جائے گا یہ علامہ عینی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم دوسری بات علامہ آئینی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پیشانی پر سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے اگر پیشانی پر سدا کرنا ضروری نہ ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیشانی کو کیچڑ میں نہ لگاتے جی لیکن چونکہ ضروری ہے پیشانی کو زمین سے لگانا اسی لیے حضور نے باوجود وہاں کیچڑ کے اس میں اپنی پیشانی رکھی کہ کوئی حرط نہیں یہ بھی اللہ کے سامنے توازو ہے کہ ہم اس کیچڑ میں سدا کر رہے ہیں اور یہ کیچڑ کہاں تھا مسجد نبوی میں تھا اور کیسے ہو گیا تھا حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف فرمایا تھا شب قدر کی تلاش کر رہے تھے پہلا عشرہ گزر گیا ایک روایت میں ہے دوسرا عشرہ بھی گزر گیا شب قدر کی تلاش میں اب تیسرا عشرہ شروع ہونے والا تھا تو حضور نے فرمایا کہ بھائی میں نے احتکاف کیا تھا اس نیت سے بہت سے ساتھیوں نے میرے ساتھ اعتقاف کیا تو اب جنوں نے اپنے بستر گھر بھیج دی ہیں وہ اپنے بستر واپس منگوا لیں اور عقید عشرے کا بھی احتکاب کریں اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ شب قدر ہے اور میں اس رات مٹی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں اور وہ جس رات میں نے مٹی اور کیچڑ میں سجدہ کیا تو وہ سمجھے کہ شب قدر ہے صحابی کہتے ہیں حضور نے ارشاد تو فرما دیا کافی لوگوں نے کر لیا یہ اکیسویں رات ہوئی اور بارش برسی تو مسجد نبوی کی چھت جو ہے وہ بہت اسٹرانگ نہیں تھی اس کے اوپر وہ خجور کے درخت کے جو لمبے لمبے پتے ہیں وہ بھی شادی گئے تھے تو اس میں سے اکثر پانی تو فسل جاتا ہے لیکن کچھ پانی اندر بھی گرتا ہے ٹپکتا ہے تو جہاں حضور کا وہ محراب شریف اور حضور کے صدہ کرنے کی جگہ تھی وہاں پانی گرا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کیچر ہوا اور حضور نے اس کیچر میں صدہ کیا اور حضور جب نماز سے فارغ ہو کر ہماری طرف مڑ کر بیٹھے تو حضور کی پیشانی مبارک پر اور ناک مبارک پر کیچر لگی تو اس وقت اندازہ ہوا کہ وہ وہ آج کی جو رات تھی وہ شب قدر تھی حضور نے کہا تھا کہ جس رات میں, کچر میں سجدہ کروں وہ رات اور حالانکہ اس وقت بارش کا سیزن نہیں تھا لیکن ایک دم سے بارش ہوئی یہ علامت ہوئی کہ وہ رات بہت ٹھنڈی اور راحت سکون والی اور سمجھیے کہ بارش برسی تو یہ علامت تھی کہ وہ رات شب قدر ہے اس کو یہاں پر سمجھیے کہ صحابی نے بجان کیا ہے کہ نماز پڑھتے رہو اور خیر میں سجدہ کرو اس کو حمیدی نے کہا کہ اللہ تم इस सलात की نماز کے اندر اپنی پیشانی کو ہاتھ سے صاف نہ کرو رہنے دو ہدايه کے اندر یہاں ایک روایت نقل کی ہے صحابی سمجھیے کہ افلح نامی صحابی تھے وہ نماز میں اپنی پیشانی پونچھ رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا افلح تر وجهک अरे افلح ذرا اپنی پیشانی پر مٹی لگنے دو تھوڑی یہ کیا تم نماز میں بار بار مٹی صاف کرتے پھرتے ہو اسی طرح سے نماز میں جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں تکلیف ہوتی ہو گرم پتھر ہو تو اس کو ذرا ہٹانا تاکہ تھنڈے پتھر اوپر آ جائیں گرم پتھر ہٹ جائیں تو حضور نے ابو غفاری رضی اللہ عنہ کہا کہا یا ابا ذر مر رتن و کہ یہ ابو ذر ایک دفعہ ہٹانا ہو تو ہٹالو ورنہ رہنے دو یعنی بار بار جو یہ نہ کرتے پھروں ایک نے ہٹا لیا ٹھیک ہے ٹھنڈے پتھر اوپر اگے گرم پتھر سائیڈ پر چلے گئے پھر سیدھا کر لوں اس کے اوپر لیکن بہت زیادہ وہاں پر پتھر ہٹا ہٹا کے کھڈا کھڑا نہ کر نہ بنا دو یہ حضور نے منع کیا تو یہ نماز میں عمل کسب جو ہے اس سے سمجھیے کہ بچنے اور اس سے ممانعت کی بات وارد ہوئی ہے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ یونس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک سے وہ مٹی صاف نہیں کی. اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے بیان جواز کے لیے کہ بھئی یہ جائز ہے کہ مٹی کو پیشانی پر رہنے دیں ناک پر لگی ہوئی رہنے دیں کوئی حرج نہیں ہے اور نمبر دو ہو سکتا ہے حضور نے اپنی پیشانی سے اس کو اس لیے صاف نہ کیا ہو تاکہ حضور نے وہ جو خواب بیان کیا تھا کہ میں نے مٹی میں سردا کرتے دیکھا تو صحابہ جب حضور کی پیشانی پر دیکھیں تو اس خواب کی تصدیق ہو جائے کہ اور واقعی ابو خدری کا فوراں دھیان چلا گیا کہ حضور نے یہ کہا تھا اور دیکھو حضور کی پشانی پر کیچڑ لگا ہوا ہے تو اس خواب کی تصدیق کرانے کے خاطر حضور نے وہ صاف نہیں کیا ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو صاف کر لینے کی تھی کیچڑ بھی ذرا سا تھا تھوڑا سا تھا زیادہ نہیں تھا یہ سمجھئے کہ اس کے معنی ہیں اور امام بخاری رحمت اللہ نے اس لیے اس باپ کو یہاں بیان کیا ہے آگے نیکسٹ باپ ہے باب باب التسلیم پڑھیں باب التسلیم یا رین لے بھلے چلیں جی باب تسلیم سلام پھیرنے کا بیان امام بخاری دمت اللہ یہاں کہہ رہے ہیں سلام پھیرنے کا کیا حکم ہے سلام پھیرنا فرض ہے واجب ہے سنت ہے پستحب ہے اس کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں حدیث پیش کر رہے ہیں حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیر دیتے تو عورتیں فوراً کھڑی ہو جاتی جیسے ہی حضور سلام پورا کرتے اور حضور بھی تھوڑی دیر ٹھہرے رہتے اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں ابن شہاب زہری کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے واللہ عالم کہ حضور کا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے رہنا اس لیے تھا کہ عورتیں تیزی سے اپنے گھر چلی جائیں اس سے پہلے کہ جو مرد نماز سے فارغ ہوئے ہیں وہ مسجد سے باہر نکلیں اور وہ جائیں تو عورتیں پہلے اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں پھر مرد نکلیں تاکہ راستے میں اختلاط نہ ہو تھوڑا ٹائم گیپ جو ہے بیچ میں ہو جائے اس لیے حضور ٹھہرتے ہیں اب یہاں مسئلہ تو ہے باب التسلیم کہ میں کاپی لے آیا ہوں میری شیخ یونس صاحب کی کاپی اس لیے کہ جب ارجنسی ہوتی ہے تو ہم اس کاپی کی مدد لیتے ہیں سہارنپور میں ہم نے شیخ سے پڑھا ہے تو وہ شیخ کے پاس جو باتیں لکھی ہیں تو وہی کیا ہے ہمارے اکابر مشائق ہیں انہیں کی باتیں کام دیتی ہیں اور نہ ہم کیا ہیں تو یہ وہاں کی جو نوٹس ہیں میری اور الحمدللہ میں کوشش کرتا تھا پوری نوٹ شیخ جو بیان کرے وہ ہُو بہو لکھوں مجھے یاد ہے میرے بازو میں میرا ایک گجراتی دوست تھا وہ بیٹھے بیٹھے سنتا تھا جو بات پسند آئے وہ لکھتا تھا اور نہ بیٹھے بیٹھے سنتا رہتا اور میں ہر وقت بزی جی رہتا تھا اب آج جو ہے میں اپنی کافیاں دے کی کوشش کیا الحمد میری میں حضرت کی ہر بات محفوظ اور وہ بےچارہ پستا رہا ہے کہ میں نے ہر بات لکھی ہوتی تو اچھا ہوتا اس کو حدیث میں جو کہا ہے نا وہ لکھا کرو قید العلم بالکتابت کہ اس کو کپچر کرلو لکھنے کے ذریعے سے العلم سیدن والکتابت قیدن علم ایک شکار ہے اور لکھ لینا یہ اس کا پنجرہ ہے تو اس کو پنیرے کے اندر محبوظ کر لو لکھ لو تاکہ وہ شکار محفوظ ہو جائے تو الحمدللہ یہ ہماری نوٹس محفوظ ہیں میں اسی میں شیخ کی کئی کلام تمہیں سنا دیتا ہوں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ وسلم نے سلام کا حکم بیان نہیں کیا کیونکہ اس مسئلے میں دلائل متعارض ہیں مگر امام بخاری کا رجحان جمہور کی طرف ہے نمبر ایک امام ابو حنیفہ قطعہ ابن جریر تبری وغیرہ کہتے ہیں نماز میں سلام پھیرنا فرض نہیں ہے نماز میں سلام پھیرنا فرض نہیں ہے فرض صرف کیا ہے تکبیر تحریمہ قیام رکوع سجود اور قیر اور تشہود کے باقدر بیٹھنا یہ فرض ہیں اس کے علاوہ سلام پھیرنا یہ فرض نہیں ہے اور اس کے برخلاف امام شافعی امام مالک امام احمد رحمتہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں سلام پھیرنا فرض ہے اگر سلام نہ پھیرا تو نماز فاصل ہو جائے گی بلکہ حتیٰ کہ امام نووی رحمت اللہ نے تو لکھا ہے کہ اگر السلام علیکم کے جو حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف کم کہا تو بھی نماز پاسد ہو جائے گی وہ کہتے ہیں پورا السلام علیکم کو جو بولنا ضروری ہے اس کے حروف میں کمی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے یہاں تو یہ حکم ہے ہمارے یہاں سلام کرنا فرض نہیں نماز میں تشہود کے بقدر قادے کے اندر بیٹھ لینا یہ فرض ہے آگے پھر سلام کا کیا حکم ہے یہ دوسری بحث ہے اس کو کہیں گے سلام پھرنا واجب ہے ضروری ہے نماز پوری تب ہوگی کمپلیٹ جب سلام بھی پھیر لے اور یہ صحیح طریقہ ہے سلام کہنے کا مسئلہ وہاں کھڑا ہو جائے گا کہ اگر کوئی شخص سلام پھیرنا بھول گیا تشور پڑھ لیا اس نے اور اس کے بعد یوں ہی کھڑا ہو گیا اور اس کے بعد یاد آئے گا یار میں نے کیا کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یا نہیں تو شافیہ کے یہاں تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی ہمارے یہاں نماز فاسد نہیں ہو جائے گی اگر اس کو یاد آ گیا فوراً اور اس نے وہ بیٹھ کر کے السلام علیکم السّلام علیکم یا کھڑے کڑے ہوئے علیکم السّلام علیکم تو وہ گئی اس کی نماز صحیح کیونکہ سلام اس نے پھر لیا ضروری تو اتنی مقدار تھی ہاں اگر سمجھیے کہ چونکہ دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ سلام واجب ہے اس لیے ہمارے یہاں پھر وہ نماز واجب الاحدہ ہو جائے گی کہ دوہرا لو جیسے کوئی واجب چھوٹ جائے تو مثلاً دعائے قنو چھوٹ جائے تو سردیسا وہ کرنا پڑتا ہے اور سمجھیے کہ اگر صدر نہ کرے تو وہ واجب الاحدہ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ واجب الاحدہ ہو جائے گی وہ مسئلہ دوسرا ہے یہاں بحث صرف اتنی ہے کہ سلام پھیرنا فرض ہے یا نہیں تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فرض نہیں ہے فرائض میں سے نہیں ہے امام صاحب کی دلیل اچھا اور جو حضرات کہتے ہیں فرض ہے شیخ فرماتے ہیں ان کی دلیل مفتاح الصلاۃ و تحریم محت تقبیر و تحلیل وحت تسلیم و داود و اس سے وہ استدلال کرتے ہیں نیز وہ کہتے ہیں جی انہوں نے حضور کی نماز کی تفسیر بیان کی ہے انہوں نے اس میں تسلیم کا ذکر کیا ہے بائیس طرق میں یہ تسلیمتین کا ذکر ہے اور حضور نے سلام پھیرا تھا اور اس سے کم سے بھی تواتر ثابت ہو جاتا ہے حضور کا یہ فعل متواترن ہے اس لئے اس سے فرضیت ثابت ہوتی ہے کہ شیخ کا کلام آگے نمبر دو جو عدم فرضیت کے قائل ہیں امام حنیفہ وغیرہ ان کی دلیل حدیث المصیف الصلاة ہے کہ اس میں سلام کی تعلیم نہیں ہے حدیث المسیف اس اس کے معنی یہ ہے کہ ایک صحابی آئے حضور کے پاس اور حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ آئے صحابی مسجد میں اور انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی تو حضور دیکھتے رہے اس کو کہ وہ کیسی نماز پڑھا اس نے دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ مرغی کی چونچے ماری رو پھٹ روکو تو حضور کے پاس آ کر جب وہ بیٹھے تو حضور نے فرمایا فی ان قلم تو سل جاؤ پھر سے نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی وہ پھر گیا پھر اس نے نماز پڑھی پھر آ کے بیٹھا حضور نے پھر اس کو کہا او پھر تیسری بار پھر وہ آیا حضور نے پھر کہا حضر نے کہا حضور مجھے تو ایسی نماز آتی ہے مجھے سکھائی ہے مجھے کیسے پڑھنی ہے تو حضور نے پھر اس کو سکھایا کہ بھائی جب نماز کے لیے کھڑا ہو اطمینان سے کھڑا ہو تک میرے تعریف مانگے قیام میں قرآن شریف کے بعد رکو تو اطمینان سے رکو, رکو کے بعد کھڑا ہو سدے میں جا اطمینان سے جا سدے کے ساتھ اطمینان سے کھڑا ہو اور سمجھئے کہ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اسی طرح اپنی ساری نماز میں کرتا رہے اور جب یہ کام کر لیے تو تیری نماز پوری ہو گئی فنسی ان تک تقوم ان اگر تجھے کھڑا ہونا ہے تو کھڑا ہو بیٹھنا ہو تو بیٹھا رہے لیکن یہ طریقہ ہے نماز پڑھنے کا تو وہاں حضور نے یہ لفظ کہا تھا فیدہ جب یہ کر لیا تو تیری نماز پوری ہو گئی تو حضور نے اس میں جو فرائض ہیں وہ بیان کیے ہیں کہ یہ یہ کام فرض ہیں باقی اس کے سوا اب تجھے جی اختیار ہے یہ روایت شیخ فرماتے ہیں ابو داود میں مصنفی شیبہ میں یہ لفظ ہے سم مجلس کہ اس کے بعد اخیر میں تو بیٹھ تشود وغیرہ کے لیے پھر جب ت نے یہ کر لیا تو فقت تم مت صلاح دوگا. یہی حدیث نہیں ابو ہریرا والی ابو داود میں, ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے ابن مسعود کے اثر میں ہے فیدہ فعالی کا فقت تم سلادوں کا فقم و ان شی طان بعض روایت میں یہ مرفون بھی آیا ہے لیکن مرفو ٹھیک نہیں موقف والی روایت راجی ہے نمبر تین تحاوی نے کی نقل کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور چوتھی رکعت کے بجائے پانچویں پر کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے تو پانچویں رکت پر سمجھ گئی کہ سلام پھیرا اور جو سجدہ صح وغیرہ ہے کیا تو امام تحاوی فرماتے ہیں اگر سلام فرض ہوتا تو یہ حضور بغیر فرض کو چھوڑ کر اس کو ادا کیے بغیر دوسری نماز میں کیسے داخل ہو گئے معلوما سلام فرض نہیں یہ انہوں نے استعلہ کیا لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت امام کی طرف سے اس کی دلیلی اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دخول علی وجی سہو تھا اور فرض سلام اخیر میں ادا ہو گیا حضرت علی کے اثر سے جو فرضیت ثابت کی جاتی ہے تحلیم تسلیم اور تحلیل و تسلیم تو اس کا اثر احنا، اس, جواب، اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں کہ حضرت علی ہی سے مروی ہے کہ اگر سجدے سے سر اٹھا لیا تو نماز ختم ہو گئی لیکن اس اثر کی صنعت میں کلام ہے اور مفتاح الصلاد والے اثر کی سند زیادہ قوی ہے اس لیے وہ راجہ ہے یہ شیخ کا کلام ہوا میں نے شیخ کا کلام بھی عین نہیں پڑھ دیا آپ کے سامنے اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ بھائی نماز میں سلام پھیرنا فرض نہیں ہے واجب ہے یہ سمجھئے کہ کہہ رہی ہیں یہاں بخاری نے مفتاح الصلاد تحور و تحریم وت تقبیر و تحلیل وحت تسلیم یہ روایت نہیں لی ہے کیونکہ یہ روایت بخاری کی شرط کے موافق نہیں ہے اس کے معنی کیا ہے نماز کی چابی وضو ہے اور اس میں حرام کرنے والی چیز تکبیر ہے اور اس سے حلال کرنے والی چیز سلام ہے کھانا پینا بولنا نماز میں حرام تو یہ حرام جو ہوتا ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہو جاتا ہے اور یہ چیزیں حلال جو ہوتی ہیں وہ سلام پھیرنے سے ہوتی ہیں یہ حدیث ترمیری شریف میں ہے ابوداؤد شریف میں ہے بخاری کے شریف میں نہیں ہے یہ حدیث کیوں نہیں ہے کیونکہ امام بخاری بہت سٹرکٹ ہیں بالکل جو ہنڈریڈ پرسینٹ جس روایت پر ان کو کانفیڈینس ہو اور جس کے الفاظ برابر ان کے نزدیک سکا روایت ثابت ہو وہی لیتے ہیں تو وہ ان کے ٹاپ لیول اور ٹاپ ڈگری کے اوپر وہ روایت نہیں پہنچتی ہے اس لیے بخاری نے اس کو یہاں نہیں لیا بخاری نے یہاں صرف یہ روایت نقل کر دی ان سلامت کالت کان رسول اللہ صلی اللہ وسلم حافظ حضر کہتے ہیں کان ادا سلم سے کر لیا کہ وہ کانا جو ہے وہ استمرار دوام پر دلالت کرتا ہے کہ حضور سلام کرتے تھے تو سلام کے بغیر حضور نماز پوری نہیں کرتے تھے تو سلام پھیر لیتے تھے سلام علیکم السلام علیکم تو اس پر جو ہے عورتیں کھڑی ہوتی تھی ان کو پتا چلتا کہ اب نماز پوری ہو گئی اور پھر عورتیں کھڑی ہو کر کے اپنے اپنے گھروں کو چل دیتی تھی حضور بھی بیٹھے رہتے صحابہ بھی بیٹھے رہتے اور اس کے بعد جب عورتیں روانہ ہو جاتی پھر حضور اپنی جگہ سے اٹھتے پھر صحابہ اٹھتے اور پھر جو ہے اپنا سنت پڑھنے سنت نہیں تو گھر جانا ہے تو گھر لیکن اس کے بعد دے دے پہلے عورتوں کو نکل جانے لیتے تھے یہی شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے عدب بھی معلوم ہوا اول تو حضور کے زمانے میں عورتیں جو مسجد آتی تھی وہ مجبوری کی وجہ سے کیونکہ حضور وہاں تھے تو ہر ایک کو حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کا شوق تھا تو عورتیں بھی بہت شوقین تھی کہ ہمیں بھی حضور کی برکت حاصل ہو اور پھر بعض مرتبہ حضور نماز کے بعد کچھ بیان کرتے تھے باز کرتے تھے نصیحت کرتے تھے تو عورتیں بھی اس کو سنتی تھیں تو وہاں تو ریسیور ریسیور تو تھا نہیں کیسے سنتی تو اس لیے مسجد میں آتی تھی حضور سے فیضیاب ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود کتنا احتیاط تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلا احتیاط تو یہ کرتے تھے کہ عورتوں کو منع کرتے تھے کہ تم نہ گھر میں رہو تو بہتر ہے گھر میں پڑھو تو زیادہ ثواب ملے گا اور پھر دوسرا احتیاط کرتے تھے کہ عورتوں کو کہتے تھے بھئی آنا ہو تو بڑی عورتیں آئے ہیں جوان لڑکیاں نہ آئے پھر تیسرا احتیاط کرتے تھے کہ جو عورت نماز پڑھنے کے لیے آئے بھی مسجد میں تو خوشبو لگا کر بند تھن کر بالکل اچھے اٹریکٹو کپڑے پہن کر نہ آئے بلکہ ذرا سادہ کپڑے پہن کر کے آئے اور سمجھیے خوشبو وشبو بخور بخور لگا کر نہ آئے اور احتیاط کی تاکید حضور فرمایا کرتے تھے تو یہ سمجھیے کہ اتنے سارے پروسیجر اور اس کے بعد احتیاط کیا کرتے تھے عورتوں کی صفح پیچھے ہوتی تھیں اور مرد عورتوں کی صفحوں میں مکس اور اختیارات نہیں ہوتا تھا اور پھر یہ پانچواں احتیاط یہ کہ عورتوں کو یہ حکم تھا کہ سلام پھیر کر بلکہ پانچواں احتیاط ایک اور بھی تھا نماز کے اندر بھی عورتوں کو یہ حکم تھا کہ جب حضور سجدے سے کھڑے ہوں تو عورتیں سجدے میں ہی رہیں یہاں تک کہ سارے مرد کھڑے ہو جائیں پھر عورتیں کھڑی ہوں کیونکہ بیچ میں وہاں رکھنے کے لیے کوئی اسکرین نہیں تھی کوئی کرٹن نہیں تھا کوئی لوگ کہتے ہیں کہ وہاں حضور نہیں لگاتے تھے تو ہمیں بھی کرٹن نہیں لگانا وہ ہم کہتے ہیں کہ وہاں تو کپڑے ہی نہیں تھے پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے کرٹن لگانے کے لیے کہاں سے کپڑے لگاتے تو وہاں کوئی اسکرین لگانے کے لیے کوئی ایسے بچاروں کے پاس کپڑے ہی نہیں تھے تو حضور عورتوں کو پیچھے پڑھنے دیتے تھے یہ سمجھئے مجبوری کے درجے میں تھا تو حضور نے یہ کہا تھا کہ جب مرد جو ہیں چونکہ مرد بھی تو تہبند باندھتے تھے احرام کی چادریں ہوتی تھیں بعض مردوں کی چادریں پوری نہیں ہوتی تھی گھٹنوں تک ہوتی تھی گھٹنے سے نیچے تک جاتی تھی تو سجدے سے کھڑے ہوتے وقت قطل کھل جانے کا خطرہ رہتا ہے نظر پڑ جانے کا خطرہ ہے تو عورتوں کو احتیاط کا حکم دیا تھا کہ تم سجدے میں ہی رہو یہاں تک سارے مرد سیدھے کھڑے ہو جائیں پھر تم سدے سے کھڑی ہو تو یہ پانچوہ احتیار اور پھر چھٹا احتیار حضور کیا فرماتے تھے سلام پھیرنے کے بعد دیر, بیٹھے دیر, دیر تک بیٹھے رہتے تھے اور سب عورتیں چلی جاتی پھر حضور کھڑے ہوتے تھے پھر صحابہ کھڑے ہوتے تھے تو کتنا احتیاط تھا حانہ کہ وہ دور کونسا تھا خیر القرون سب سے اچھا دور حضور وہاں موجود قلوب کی صفائی دل کلین ہیں صاف ہیں مردوں کے بھی صاف ہیں عورتوں کے بھی صاف ہیں حضور کی توجہ ہے فیض ہے اس کے باوجود حضور اتنا احتیاط کر رہے ہیں اور یہ زمانہ کیسا ہے اللہ الامان الحفیظ اور اس دور میں جہاں سمجھئے کہ یہ فٹنے اور فساد اور یہ پتہ نہیں کیا کیا اور میک اپ اور سمجھئے نیم برہنا لباس اور اس دور میں اس لیے فوکہ عورتوں کو منع کرتے ہیں کہ پلیز مسجد میں نہ آئیں عورتیں اور سمجھیے گھر میں نماز پڑھ لیا کریں ہر مین شریفین جائیں تو وہاں مجبوری ہے وہ مستثنا ہے وہ ایگزیمشن ہے تو اس کو ایگزمپٹ کر دیتے ہیں کہ وہاں ٹھیک ہے مسجد جائیں ورنہ لوکلی جو ہے وہ مساجد میں آنے سے احتیاط کریں یہ یہاں پر سمجھیے کہ عورتوں کو حکم دیا جاتا ہے بہرحال یہ سمجھیے کہ امام بخاری نے یہاں مسئلہ بیان کیا ہے آگے بابن یوسلیم حین یوسلم الامام یہ سمجھیے کہ ایک, ایک دو اور مسئلے ہیں وہ بیان بعد مہینہ اللہ سب کو تو حنفی مسلک میں اگر کے بعد بیٹھا اور پھر پانچویں پہ کھڑا ہوا بیٹھنے سے بغیر کھڑا ہو گیا تو اگر سجدے سے پہلے پہلے یاد آ گیا کہ یہ تو میری پانچویں رکعت ہے تو بیٹھ جائے اور کادا کر لے تشہود پڑھ لے سلام پھیر لے لیکن اگر اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو پھر اس کی نماز فاصل ہوگی اس لیے کہ یہ کاد اخیرہ جو ہے تشہود کے بقدر بیٹھنا یہ فرض ہے تو وہ اس کا چوتھی رکعت پر وہ فرض اس نے چھوڑ دیا اس لیے اس کی نماز فاصل ہو جائے گی ہاں اس لیے میں نے کہا کہ اگر چوتھی رکعت پر بیٹھا تھا اور پھر کھڑا ہوا پھر پانچویں پڑھ لی پھر یاد آیا تو کوئی حرض نہیں چٹھی بھی اس کے ساتھ ملا لے اور اس کے بعد سلام پھیر لے تو وہ دو رکعت اس کی زائد جو ہے وہ نفل ہو جائیں گی اور چار اس کی فرض ہو جائے گی کیونکہ قادرہ جو ہے وہ اس کا ادا ہو گیا تشور پڑھ لیا اس نے وہاں بڑے سلام نہیں کیا اس نے لیکن سلام فرض نہیں ہے وجوب کے درجے میں ہے واجب تھوڑا مؤخر ہو گیا زیادہ زیادہ تو اس پر اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی لیکن اگر چوتھی رکعت کے بعد ایسے ہی کھڑا ہو گیا تشور نہیں پڑھا قادر نہیں کیا تو پھر اس کو چاہیے کہ جب یاد آیا کھڑے کھڑے کہ وہ ہوئے تو میری پانچویں بیٹھ جائے فوراً رکو میں یاد آیا بیٹھ جائے رکو کے بعد کھڑا ہو یاد آیا بیٹھ جائے اور بیٹھ کر کے اپنا تہیات پڑھ لے سجدے سہو کر لے پھر تہار پڑھ لے دل شریف پڑھ لے دعا مانگ لے اور سلام پھیر لے نماز ہو گئی اس کی کوئی حضرت نہیں جو تھوڑا ایکسٹرا کیا ہے دیلے کیا ہے تشود میں سلام تب سلام میں تو اس سے کوئی نقصان نہیں پڑے گا سجدے سہو سے اس کا جبر ہو جائے گا لیکن اگر اس نے سمجھئے کہ بیٹھ سدا کر لیا پانچویں رکت کا تو پھر اس کی نماز پوری نماز اس کی فاسد ہو گئی تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی نماز کو دہرائے یہ اس کے لیے یہ حکم ہے حنفی مسلط میں یہ بیان کیا ہے دعا کر لیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم ربنا لك الحمد حمد دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن لما بينهما وبالما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لا نحصي سنان عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء يا ارحم الراحمين معظمه فضل و کرم سي ہم سب کی پوری پوری مغفرت بخشش فرما ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما اللهم بہت گنہگار خطا کار سیہ کار مگر تیری بندے ہیں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں ان کی لاج رکھتے ہوئے ہم سب کی مغفرت فرما اللہ گھروں پر جو مائیں بہنیں معذورین بیمار اس مبارک مجلس میں دعا میں ہمارے ساتھ شریک ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما ان کو بھی اس رحمت خاصا کا بھرپور حصہ نصیب فرما اللہ اس بستی کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما ہم سب کو مکمل ہدایت نصیب فرما سرات مستقیم پر استقامت نصیب فرما ایمان کی حلاوت نصیب فرما ذکر کی لذت نصیب فرما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 یا رحم الرحمین ہمارے نوجوان نسلوں پر بھی رحم فرما ان کے دین ایمان کی حفاظت فرما انہیں حیا شرمت عفت والی زندگی نصیب فرما پانچ وقت نمازوں کا اہتمام نصیب فرما سوم و سلاد کی توفیق عطا فرما زکوۃ صحیح ادا کرنے کی سب کو توفیق نصیح فرما جن پر حج فرض حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرما رمضان کے روزے صحیح رکھنے کی توفیق عطا فرما رمضان کے مبارک مہینے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ روزے صحیح ادا کرنے کی توفیق عطا فرما تراوی پوری پڑھنے کی توفیق عطا فرما قرآن پاک کی تلاوت کس رسستی کرنے کی توفیق عطا فرما ذکر فکر تسبیح درو شریف کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہماری ہمیں اے اللہ اس مبارک مہینے کی گھڑیوں کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ٹائم ویس کرنے وقت ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ وقت بہت قیمتی چیز ہے اس کی قیمت کا احساس یا اللہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا رحمر رحمین ہمارے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما ہم سب کو نیک ہدایت نصیب فرما ہمارے میں الفت محبت مودت پیدا فرما ہم کو ایک اور نیک بنا اللہ پوری امت میں خلافات اور جھگڑے ختم فرما اللہ امت میں اتحاد اور اتفاق اور اجتماعیت اور الفت اور محبت پیدا فرما اللہ پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کو قرضوں سے छुटकारा نصیب فرما بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما جن کی اولاد نافرمان ہوگی انہیں نیک ہدایت نصیب فرما گھروں میں جھگڑے ختم فرما یا بیوی کی جھگڑے ختم فرما اللہ شیطانی اثرات کو ختم فرما ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا راہین جو بھی جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں بچاروں کو مظلومیت سے نجات عطا فرما کا خاتمہ فرما امن چین سکون نصیب فرما ظالم کے حق میں ہدایت ہے نصیب فرما نہیں ہے تو اس کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما وار ہر جگہ مسلمانوں میں یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما امن چین سکون اطمینان والی زندگی نصیب فرما حرمین شریفین کی حفاظت فرما مسجد اقسا کی حفاظت فرما تمام بلاد مقدسہ کی حفاظت فرما عرب و اعظم کی حفاظت فرما ہماری اس مسجد کی حفاظت فرما اللہ تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغیا خانقاہوں کی حفاظت فرما ہمارے علما صلی مشائق اللہ کی حفاظت فرما ان کی علوم اور سے ہمیں اور پورے عالم کو مستفیز فرما ہمارے اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا پڑھنا پڑھانا قبول فرما اللہ جو حضرات اس میں بیٹھتے ہیں حصہ لیتے ہیں اللہ سبھی کو اللہ خیر اور برکت سے مال مال فرما اللہ ان کی زندگیوں میں اللہ ہر طرح کی خیر و برکت نصیب فرما جان مال میں عزت آبر و اولاد میں برکت نصیب فرما اللہ اور حدیث کے علوم اور انوار سے ہمارے سینوں کو منور اور معمور فرمان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 وصل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصعبه يجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة قيارة الرحمن الرحيم